صاحب کیا طاہر القادری صحیح عقیدہ شخص ہیں اور جو لوگ اسے صحیح کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا صحیح ہے کیا بندہ کیا طاہر القادری صحیح عقیدہ شخص ہے دیکھیں ہم نے تو اس پر انٹرنیٹ پہ موجود ہے کہ ہم نے طاہر القادری کے باہر اپنا نظریہ پیش کر دیا کہ بلا وجہ کسی پہ الزام نہیں لگاتے طاہر القادری صاحب جو اسلام پیش کر رہے ہیں اللہ ہی بہتر جانے وہ کون سا اسلام لا رہے ہیں ابھی لندن ڈکلیرشن لندن میں انہوں نے کانفرنس کی اس کانفرنس میں انہوں نے ہندو بھی بلائے سکھ بھی بلائے اور کیا نام بدھسٹ بھی بلائے زرتش جو آتیش پرست ہیں انہیں بھی بلایا اور ہندوؤں کے سادھوں کو بھی بلایا مسلمان بھی بلائے اور مسلمانوں میں جتنے طبقے وہابی اہل حدیث وغیرہ وغیرہ ان سب کو بلایا اور سب کو بلانے کے بعد خود تو اس میں تقریر کی اور ان سب سے بھی قابل تم بھی اپنی زبان میں اپنے بھگوان کو یاد کرو یہ جلسے میں 5-5 منٹ ان کو دیے گئے ہندو نے ہری رام کر کے یاد کیا کسی نے کالی کالی مہا کالی اندر کی پتری برما کی سالی کا وظیفہ پڑا کسی نے چل چل ہنمان پہلوان بارہ برس کے نوجوان ماں بھوتنی باپ شیطان یہ سارے اپنے وظیفے پڑھتے رہے کم بتان کر یہ کون سا اسلام کون سا اسلام ہے پھر اس کے بعد میں یہ ساری ویڈیو موجود اور وہ انہوں نے جناب باضابطہ کرسمس منایا اور کرسمس بھی کہاں منایا اپنے ادارے میں منایا میناج القرآن میں یہ دو ہزار کے پانچ اخباری تراشے موجود ہیں اور اس کی ویڈیو بھی موجود اور جب انہوں نے وہاں کیک کاٹا تو یہ کہا کہ یہ جو عیسائی عید مناتے ہیں کرسمس یہ میلاد النبی کے طریقے سے عید ہے جیسا میلاد النبی مناتے ہیں ایک یہ کہا اس میں باضابطہ وہ نغمہ گایا گیا کرسمس کا اس میں وہ بیٹھے تھے اور اس کے بعد ان کے پادری یہ ریکارڈ موجود ان کے پادری نے دعا کی ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے سب کے ہاتھ اٹھے تھے مجمع اور سب سے بڑا ظلم یہ کہ یہ قرآن کی تلاوت سے اس تقریب کا آغاز ہوا اور اس نے پادری نے باضابطے یہ کہا اے اللہ کو محم کہہ دے اے اللہ تعالی ہم پر رحم فرما اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پہ کرم فرما اس نے ہاتھ اڑا کر گا اللہ تعالی کے لیے مخاطب کر کے اے ہمارے باپ اس طریقے سے اس نے دعا کی اور سارے مسلمان وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے کہا میری مسجد جو میناج القرآن کی تمہارے لیے ہمیشہ کھلی ہوئی ہے اور یہ سیاسی مسئلہ نہیں ہے جب چاہے آپ آن کر اپنے مذہب کے مطابق میری مسجد میں عبادت کریں کہ لیجئے صاحب اب مجھے بتائیے یہ کون سا اسلام ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس فتنے سے بچا میں سمجھتا اس دور کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اسلام کے لبادے میں آ رہا لوگ اس لیے نہیں جانتے اب تقریر کروائیں تو ایسی لچھے دار تقریر ہوگی کہ آپ سمجھیں کہ اس سے بڑھ کر کے تو کوئی عاشق ہی نہیں اور خواب اور جھوٹ کا معاملہ ایسا ابھی چند دن پہلے حیدرآباد دکن میں اس نے خطاب کیا تو اس نے یہ کہا میں نے عالم رویا میں نو سال امام ابو حنیفہ سے پڑھا یہ لیجیے صاحب ہاں؟ یہ نہیں آئیے بالکل کہ نو سال تک امام اعظم ابو حنیفہ سے میں نے پڑھا ہے جناب لیجیے اب لوگ نو سال امام ابو حنیفا سے پڑھنے لگ گئے اور پتانی کیا کیا لن ترانیاں اس لیے ان سے بچنا چاہیے اور کوئی آدمی اگر اس کی جماعت کا امام ہے جو تاہری القادری کو صحیح مانتا ہے اس کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھتے ہی. ہمارا عمل بتا دیا آپ کو میں نے وضاحت کر دی تو دو ایک باتیں ورنہ پورا ذخیرہ موجود ہے کہ شاید کسی اور کے پاس اتنا آنا جیتنا فقیر کے پاس سب اسی دن میں دوسرا سوال بھی ہے کہ تاہر القادری نے بریلویت کو الگ فرقہ قرار دیا ہے کیا دیا بریلویت کو الگ فرقہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اگر میں سننی نہیں تو دنیا میں کوئی سننی نہیں ہاں یہ تو ایسی بات ہے کہ وہ ایک آدمی جو ہے وہ کہیں اس نے چھلانگ لگا دی جب ڈوبنے لگا تو چلا رہا تھا کہ دنیا ڈوبی دنیا ڈوبی دنیا ڈوبی کسی نے اس کو نکال کر کے کہا بھائی تو ڈوب رہا تو دنیا کہہ کہہ لے میں ڈوبا تو دنیا ڈوب تو اسی طریقے کہ میں سننی نہیں تو دنیا میں کوئی بھی سننی نہیں یہ بات تو کسی کو کہنی بھی نہیں چاہیے ویسے بھی گویا زیب نہیں دیتی اور کیا سوال شروع کہاں سے تھا کی تاہر تاہر تاہر کیا تھا آپ نے یہی تھا کہ الگ دیکھی مسئلہ کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں سے آنے سے پہلے دو مکتب فکر تھے مسلمانوں ایک شیعہ اور ایک سننی اس کے علاوہ کوئی اور جتنے تھے وہ قدری اور جبری موتزلی یہ سب فرقے بالکل ختم ہو گئے صرف کتابوں میں ان کے عقائد ملتے ہیں ورنہ اس زمانے میں کوئی بھی نہیں ہے اس فرقے اس کے بعد جب ایک دوسرا فرقے نے جنم لیا سب سے پہلے وہ تھا وہابی فرقہ اسماعیل دہلوی کو انہوں نے باضابطہ پیسے دیے ایسٹ انڈین کمپنی نے دس لاکھ ایڈیشن چھپوائے تقویت الایمان کے اور سارے ہندوستان میں باٹے تاکہ ہندوستان میں انتشار پیدا اس کی وجہ کیا ہوئی اور یہ بات آپ کو میں چھپی بھی بتانا ہوں سن اٹھارہ جس کا ذکر میں نے کیا جب انہوں نے مسلمانوں کو شکست دے دی مسلمان بھی یاروں مددگار تھے شکست کھا گئے اکابر صف اول کے علما وہ سب کے سب پھانسی پہ چڑھا دیے گئے یا جیل چلے گئے جزائر انڈیمان ہبس دوام جس کو آج کل ترجمہ آپ کر لیں عمر قید اتنی لمبی لمبی ان کو سزائیں دے دی فرنٹ لائن کے پہلی لائن کے جتنے علما وہ سب کے سب ختم ہو گئے اب کیا ہوا ان کی ایک میٹنگ ہوئی آپس میں آپس میں انگریزوں نے کیا کیا بڑے بڑے بنے اکابر کو بلا کر کے میٹنگ کی کہ اب مسلمانوں کو کون سا فارمولہ استعمال کیا جائے کہ جس سے ان مسلمانوں کو زیر کیا جائے انہوں نے دو وفوت بنا ایک تو بنایا وقت پادریوں کا اور ایک بنایا کچھ دنیا دار صحافی اور ماہرین کا کہ وہ ہندوستان میں گھوم کر کوئی ایسا فارمولہ لائیں کہ جس سے مسلمانوں کو زیر کر دیا جائے اور یہ چھپی ہوئی کتاب موجود دا ارائیول آف برٹش امپائر انڈیا برٹش لائبریری جائیے وہاں تلاش کریں اور خود پڑھ لیں آپ اس کے اقتباس کی فوٹو کاپی ہمارے پاس موجود ہے الحمد پوری کتاب نہیں اقتباس ہمارے پاس موجود ہیں کتاب برٹش امبری میں دی جا سکتی ہے جب انہوں نے دونوں وفود نے پورا مکمل ہندوستان کا دورہ کر لیا اب وائٹ ہال لندن وائٹ ہاؤس تو امریکہ کا ہے وائٹ ہال لندن میں یہ کانفرنس ہوئی اٹھارہ سو ستر کو اور ان سے بیان لیا گیا آپ نے کیا پایا انہوں نے بیان دیا ابھی تک جو ہم مسلمانوں میں غداروں کو تلاش کرتے رہے تو فوجی نقطۂ نظر سے تلاش کرتے رہے یعنی ان کو شکست کیسے دی جائے جیسے سلطان ٹیپو اور دیگر لوگوں کو فوجی نقطۂ نظر سے ہم نے تلاش کیے غدار جیسے بہادر شاہ ظفر کو فنا کیا سب غدار انہوں نے سیاسی نا اب ہمیں تلاش کرنا ہے مذہبی نقطۂ نظر سے غداروں اور اس میں ہم نے پورا ہندوستان گھوم کر دیکھا کہ یہاں کے لوگ پیروں کو ماننے والے ہیں علماء کے شیدائی ہیں مزاروں پہ جاتے ہیں اور بڑے بڑے بزرگوں کے ماننے والے ہیں تو کوئی ایک ایسا آدمی تجویز کر لیں کہ جو ضلع نبوت کا اعلان کر دے کیا مطلب ضلع اور بروزی نبوت کا مفہوم یہ ہے ایک آدمی مسلمانوں میں سے یہ دعوی کرے کہ میں حضور علیہ السلام کی پیروی اور کر کے میں نبی بن گیا ہوں ایسا آدمی تلاش کریں اور کہ کا کام تو بہت آسان مگر بنیادی طور پر ایسا آدمی تلاش کرنا ہی بہت بڑی کامیابی اور ایسا آدمی اگر مل جائے تو ملنے کے بعد برطانوی راج اس کو پروان چڑھا ہے اور پروان چڑھانے کے بعد اس کی نبوت کو جو ہے وہ اس کی آبیاری کرے اور اس طرح مسلمانوں میں ایک تفرقہ پیدا کرے ان کو مل گیا مرزا غلام احمد قادیانی خود مرزا کی کتاب پڑھی البریا اس میں لکھتا ہوں میں سیال کوٹ میں ڈپٹی کمشنر کی آفیس میں ملازم تھا ایک کلک تھا اور اس سے ایک پادری ملنے کے لیے آیا کرتا تھا غلام احمد قادیانی اور پادری ایک کمرے میں بیٹھ کر کے الگ الگ سے میٹنگ کیا کرتے تھے اور اس طرح غلام احمد قادیانی کو لے کر اور ایک مناسب موقع پہلے مجدد کا اعلان کروایا پھر اس کے بعد تقریباً انیس سو کے اوائل میں یہ آخری میں اس کے نبوت کا اعلان کرا دیا اور اس طریقے سے ایک بنیاد لیکن اس طبقے نے جو پادریوں کا ان کا تھا کہ اس وقت مسلمان کس عقیدے کے جو اہل سنت و جماعت یہ ہمارے عقیدے ہیں ایک طرف یہ کام کیا انہوں نے اور پہلے کیا کام کیا, کیا انہوں نے شاہ ولی محدودی دہلوی کے پوتے کو خریدا اسماعیل دہلوی تقویت الایمان لکھوائی تقویت الایمان ایسٹ انڈین کمپنی نے دس لاکھ کے نسخے پورے ہندوستان میں چھپوا ہے. اب کیا ہوا ایک وہابی مذہب کی بنیاد رکھ دی گئی اب مجھے بتائیے کہ دیوبندیوں سے پوچھا ہے وہ کہتے کہ ہم بھی سننی ہیں ہم سے پوچھا ہم کہتے ہیں سنی اب دونوں میں امتیاز کیسے قائم ہو تو دیوبند اور وہابی سے بچنے کے لیے نے اپنا امتیاز یہ قائم کیا کہ ہم بریلوی ہیں کیونکہ ان کے مسلک کی مذہب کی جو بری باتیں تھیں توہین رسالت اس کی اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کی نشاندہی کی تو ہم ہو گئے ایک طرح سے اپنی پہچان کے لیے بریلوی کہ ہم حضر فاضل بریلوی کو ماننے والے ہیں یہ اس لیے امتیاز ہوئی کہ ہم کوئی دیوبندی یا اہل حدیث یا غیر مقلد نہیں ہیں ورنہ بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں ہے یہ اس طرح کا تشخص جیسے قادری سوہر وردی اور جناب شازلی آخر یہ بھی تو چیزیں ہیں یا نہیں کیا کہیں گے کہ یہ اللہ کے ماننے والے نہیں عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں تو یہ امتیاز کے لیے بریلوی کہا جانے لگا میرا خیال ہے اتنی وضاحت بہت کافی